سامنے بڑھا سو یہ اس پہ سمتر راس ہے سنتر راس کو سمجھ گئے <تصفيق> کہ انسان کے سر کے اوپر بالکل وہ میں آسمان میں موجود وہ ہوتا مدا وہ سمت الراس کہ آئے گا <تصفيق> इधर मश्रक से तुरू होता है यह मशर ही जाने का है ईस्ट जो वेस्ट भी जाने का सूरज यहां से तुरू होता है ऐसे ऊपर आता है इधर से घूमता हुआ इधर यह आएगा यहां गुरू हो जाएगा शुरू होने के बाद यह नीचे चला जाएगा मीजे से ऐसे घूमता और फिर दोबारा आता है और फिर दोबारा यहां से ट्रू होता है जिस वक्त सूरज ये समतुल है कि समतुर्श से नब्बे दर्जे पर उफुक کو میں صفر فرض کرتا ہوں یہ صفر درجے جس وقت سورج یہاں سے چلتا چلتے چلتے چلتے ادھر آتا ہے جب یہاں کہیں پہنچتا ہے ادھر یعنی جب سورج یہاں سے کے حقیقی جو ہے وہاں سے اٹھارہ درجے نیچے رہ جاتا ہے صرف اٹھارہ درجے زاویہ زیر افوق ہے ادھر ایسے اٹھارہ درجے جب نیچے رہ جاتا ہے اس وقت آسمان پر جو روشنی پڑتی ہے ادھر اس کو کہتے ہیں ایسٹرون मिकल ट्रॉयलाइट एस्ट्रोनॉमिकल ट्रॉयलाइट इसका नाम है उसके बाद फिर जब यहां से चलते चलते सूरज बाकी बारह दर्जे रह जाते हैं बारह दर्जे बाकी जब रह जाते हैं उस वक्त जो रोशनी तुलू होती है उसको कहते हैं नॉप्टिकल ट्वाइलाइट जब ऊपर आते आते बाकी छह दर्जे रह जाते हैं इसको कहा जाता है सिविल टॉयलाइट समझ में आ रही हो 18 दर्जे नीचे है एस्ट्रोनॉमिकल टॉयलाइट بارہ درجے نیچے ہے ناٹیکل ٹوائلائٹ اور چھ درجے باقی بچ جاتے ہیں جب تو پھر سول ٹوائلائٹ اس کے بعد سورج مزید جب اوپر آتا ہے جب پچاس دفیقے صفر درجہ پچاس دفیقے صفر درجہ پچاس دفیقے جب نیچے رہ جاتا ہے اس وقت سورج کا پہلا کنارہ ہمیں نظر آ جاتا ہے یہ سورج کا پہلا کنارہ اوپر والا حصہ ہمیں نظر آتا ہے یعنی اس کو پھر ہم کہتے ہیں ترو رائز سن رائز ٹھیک ہے جی جب اٹھارہ درجے نیچے تھی ایسٹرو نمیکل ٹرائلائٹ بارہ درجے نیچے تھا سورج نرجکل ٹرائلائٹ چھ درجے نیچے تھا سول ٹوائلٹ اور پچاس دگی کے نیچے ہے تو سورج گرو ہو جائے گا ان کے درمیان میں ہی جو روشنی ہوتی ہے یعنی اٹھارہ سے لے کر بارہ کے درمیان میں اس کو ایسٹرونکل ٹوائلٹ کہتے ہیں بارہ سے چھ کے درمیان میں ہے اس کو ناٹیکل ٹوائلٹ کہتے ہیں چھ سے لے کر سورج کے درو ہونے تک جو روشنی ہوتی ہے اس کو سول ٹوائلائٹ ملتے یہ تین نام ہے اس کے اہم یہ فنی نام ہے اس کے پھر ادھر ایسے اوپر آتا ہے سورج جس وقت اس افو کے حقیقی سے یہ افو کی حقیقی ہے, اس افو کے حقیقی سے ایک اشاریہ چار درجے اوپر آ جاتا ہے کتنا ہے ایک اشاریہ چار درجے جب اوپر آ جاتا ہے سورج تو اس وقت آپ سورج کی جب تلو ہوتا ہے تو آپ سورج کی طرف دیکھ سکتے ہیں آپ آرام سے اس کی چکیا کو دیکھ سکیں گے لیکن جیسے جیسے اوپر آئے گا روشنی اس کی بڑھے گی ایک حد ایسی آئے گی کہ اب آپ سورج کی طرف آنکھیں کھول کے نہیں دیکھ سکتے آپ کیا چنے آئیں گے تو وہ اس وقت سورج ایک اشاریہ چار درجے اوپر آ چکا ہوتا ہے اس افق سے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ کہ اشراک کا وقت ہو گیا سہیو उसके बाद सूरज इधर आ जाता है ऐसे आने दो आने दो आने दो आने दो जब यहां पहुंचता है यह हमारा खतरे सुंद हाल समझ लो जब खतह निशुन हाल से इधर होता है अभी सूरज اس کا یہ فتح سنہار ہے اس سورج کو پہلا کنارا یہ فتح سندار کو لگ گیا ٹھیک ہے پھر جب اتنا فصل کے ادھر آ جاتا ہے تو آخری کنارا ایسے جا رہا ہے سورج آخری کنارا یہ فتح سنہار سے نیچے اتر گیا سورج کا مرکز یہ ٹھیک ہے جی تو پہلا کنارا لگ گیا پھر آخری کنارا ادھر اتر گیا نیچے تو اس وقت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ استفا کا وقت ہے یہ نسف نہار کا وقت ہے اتنی دیر ہو جتنی دیر سورج کتن سنہار کے ساتھ ٹچ رہے گا اتنی دیر یہ استفا یا نسف نہار کا وقت ہے بات سمجھ میں آئی آپ سورج پھر آگے آ جاتا ہے آتا ہے آتا ہے آتا ہے, آتا ہے ادھر کہیں پہنچتا ہے تو مصرے ابل کا وقت ہو جاتا ہے ادھر کہیں پہنچتا ہے مصرے سانی کا وقت ہو جاتا ہے پھر مزید نیچے آ رہے ہیں آتے آتے جب افوق سے باقی رہ جاتا ہے دو اشاریہ تین درجے یہاں سے دو اشاریہ تین درجے جب باقی رہ جاتے ہیں اس وقت سورج کی ٹکیا دوبارہ زرد ہو جائے گی اور اب آپ سورج کی طرف دوبارہ دیکھ سکیں گے تو لہذا ہم کہیں گے اصر مکرو شروع ہو گئی جب دو تین درجے باقی ہے کیا شروع ہو گیا اصرے اس کے بعد سورج نیچے آئے گا آئے گا آئے گا حتہ کے افوک سے جب اس کا مرکز صفر درجہ پچاس دقی کے نیچے چلا جائے گا اس کا مرکز اس افوق سے صفر درجہ پچاس دقی نیچے چلا جائے گا اس وقت ہو جائے گا हो गया जी सनसेट कहते इसको सनसेट फिर जब छह दर्जे नीचे चला जाएगा सूरज कहेंगे सिविल ट्राइलाइट गई जब बारह दर्जे नीचे चला जाएगा हम कहेंगे नाटिकल ट्रॉयलाइट गुरु हो गई जब अठारह दर्जे नीचे चला जाएगा तो हम कहेंगे कि के एस्ट्रोनॉमिकल ट्रॉयलाइट गुरु हो गई उसके बाद फिर दोबारा अंधेरा छा जाएगा यहां से लेकर वो इधर तक अंधेरा रहेगा फिर दोबारा से एस्ट्रोनॉमिकल तुरु हो जाएगी नॉटिकल त्रु हो जाएगी सिविल त्रु हो जाएगी सूरज भी हो जाएगी चक्कर समझ में सूरज को اس کو ہم کہتے ہیں یہ مثلا ایک شری چار درجے سورج اوپر ہے ہم کہیں گے سورج کا ارتفا کیا کہیں گے سورج کا یہ سورج کا زاویہ ارتفا کہہ دیں یہ سورج کا ارتفا کہہ دیں یہ ارتفا ہے ایک شری چار درجے یہ ہے ارفان درجے ہم کہیں کہ سورج کا زاویہ زیر افق اٹھارہ درجے سورج کا زاویہ زیر افق 12 درجے زیر افق 6 درجے زیر افق 50 پچاس کے اسی طرح یہاں پر بھی یہ زاویہ اتفاق ہے افق سے اوپر ہے تو اتفاق افق سے نیچے ہے تو یہ زیر افق زاویہ اب ایک وقت چیز وہ رہ جاتی ہے کہ سورج پچاس لقیقے جب نیچے ہوتا ہے تو اس وقت آپ اس کو طلوع کا حکم کیوں لگاتے ہیں تو کل میں نے کل یہ پیسوں بتایا تھا کہ ہم دو حقوق ہوتے ہیں ایک حقوق حقیقی ہوتا ہے ایک حقوق ترسی ہوتا ہے ترسی کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اس فضا میں ہمارے بہت سارے ذرات ہیں جس کی وجہ سے عادثہ سا بن جاتا ہے ہماری نظر اس کے حقی سے نیچے کی چیزیں دیکھ لیتا ہے نظر آ جاتی ہیں وہ جو افو کے ترسی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں یہ افو کی حقیقی سمجھ لیں افو کے ترسی اگر یہاں کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو اس کے لیے افو کی ترسی کی جو مقدار ہے وہ یہاں سے چونتیس دفیقے کی ہے کتنی چونتیس لکی کے نیچے تک دکھا رہتا ہے چونتیس دکی کے مطلب ایک درجے میں کتنے دقی کے ہوتے ہیں ایک درجے میں دقی کے کتنے ساٹھ تو آدھے درجے میں کتنے تیس تو آدھے درجے سے کچھ زیادہ نیچے تک دکھاتا ہے ترسی ہوتا ہے اس کی وجہ سے دیکھ لیتے ہیں फिर सूरज जो है ये मसला सूरज है ये उसका मरकज है तो सूरज की टिक्किया जो है ना खुद इसका जो कुतर है सूरज की टिक्किया का ये 32 दपीके है कितना है ये 32 दपीके 32 दपीके का मतलब आधे दर्जे से थोड़ा सा ज्यादा आधे दर्जे से थोड़ा सा ज्यादा تو جب سورج اس ہمارے افو کے ترسی کو اس کا پہلا کنارہ لگے گا تو افو کے ترسی تک کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں تو لہذا اس کا پہلا کنارہ نظر آ جائے گا جو پہلا کنارہ نظر آئے گا تو اس وقت سورج کا مرکز اس کنارے سے آدھے کتر کے برابر نیچے ہوگا اتنا نیچے ہوگا مرکز اتنا نیچے تو برکت اتنا نیچے اور کل کتر کتنے دقیقے ہیں 32, 32 تو آدھا پتر کتنا ہوگا 16 تو سولہ دکی مزید یہ نیچے ہیں سورج ٹھیک ہو گیا تو چونتیس اور سولہ کتنا ہو گیا <coughs> پچاس تو جس وقت اس کا پہلا کنارہ نظر آئے گا اس وقت سورج کا برکت اس کے حقیقی سے <coughs> یہاں سے 50 دقیقے کے نیچے ہوتے یہ سمجھ میں آئی بات کہ جس وقت سورج کا پہلا کنارہ ادھر سے طلوع ہوتا ہوا نظر آئے گا اس وقت اس کا مرکز جو ہوتا ہے وہ اخوی حقیقی سے پچاس ڈگی کے نیچے ہو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب پچاس بکی کے نیچے ہوگا تو اس وقت سورج طلو ہو جائے پھر ادھر آ جائیں اسی کسی طرح یہاں پر بھی ہوگا یہاں سورج وجہ سے آئے گا آئے گا آئے گا نظر آئے گا نظر آ رہا ہے جب افق کے ترسی کو آخری کنارہ چھو جائے گا اس کا یہ افو کی ترسی اس کو جب آخری کنارہ چھو جائے گا اس وقت سورج کا مرکز یہاں نیچے جا چکا ہوگا سولہ دتی مزید تو گیا کہ وہ بھی چونتیس یہ اور سولہ یہ تو پچاس گکی کے تو تلو کے وقت اور غروب کے وقت سورج ہمارے افق سے پچاس دتی نیچے ہوتا ہے پدر اور پدر بھی ایک بات یہاں پر بھی ہے کہ اصل جو نسندار کا وقت ہے وہ یہ ہے کہ سورج کا مرکز اس ہمارے ہاتھ نسندہ پر پہنچ جائے وہاں سے ٹور ہو کے آیا آیا سورج بڑا ہے اتنی بڑی گولٹی کی ہے वहां जाता है कि जब यह हमारे इस खत के ऊपर बिल्कुल ऊपर पहुंचे उस वक्त वो वक्त होना चाहिए जिसमार के, इस्तिवा का वक्त हुआ लेकिन सूर्य ऐसे मुसलसल चल रहा है ऐसे चल रहा है तो वो कर बिल्कुल एक दुखता है और हके जिसमार भी बिल्कुल खत है तो उसको एक के लिए टच करेगा फिर निकल जाएगा वो चल रहा है मुसलसल हालांकि जिस उनहार वक्त नमाज पढ़ना वक्तू है تو اگر ہم یہ کہیں کہ وہ ایک لگا ہے تھوڑا سا ایک سیکنڈ سمجھ دو ایک سیکنڈ ہے اور اس کے بعد پھر مکرو وقت ختم ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ہمیں ہزم نہیں ہوتی بات اس لیے جو مکرو وقت ہے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے جتنے میں آدمی نماز پڑھ سکتا ہوں اتنا تو کم از کم ہو تو اس لیے یہ کہا گیا مکرو وقت شروع ہو جائے گا اس وقت جب سورج چلتا چلتا چلتا اس کا پہلا کنارا اس کو چھوئے گا نار کو چھوئے گا تو ہم سمجھیں گے اس کی بار کا وقت ہو گیا مکرو وقت شروع پھر یہ چلتا چلتے چلتے جب آگے نکل جائے گا اور آخری کنارا اس سے نیچے اترے گا ہم کہیں گے ابھی نار کا وقت ختم ہو گیا اب یہاں سے لے کر یہاں تک سورج کا مرکز آئے گا تو پہلے کنارہ لگنے سے آخری کنارہ لگنے تک کا وقت لگے گا اس کو ادھر کی ہے یہ میں بڑا کر دیتا ہوں تاکہ سورج ادھر ہے یہ اس کا مرکز ہے یہ اس کا مرکز ہے یہاں سے لے کر سورج کا مرکز جب یہاں پہنچے گا تو پہلا کنارا لگنے سے آخری کنارے تک یہ ٹائم لگے گا اور جس وقت سورج یہاں تھا اس وقت اس کا مرکز اس سے کتنے دور تھا سولہ لکی کے جب اتر گیا تو کتنا دور ہے سولہ لکی کل کتنے ہو گئے بتیس لکی کے کہ لکی کے کا سفر کرے گا سورج تو پھر ہم سمجھیں گے کہ سورج ابھی استفاع کا وقت ختم ہو گیا سورج کی جو سپیڈ ہے میں نے پہلے بتایا وہ کتنی ہے چار منٹ چار منٹ, درز. چار درز. چار منٹ درز. ایک درجہ تو بتیس لکی کے ہے آدھا درجہ آدھے درجے تھوڑا سا زیادہ ہے تو آدھا درجہ کتنی دیر میں کرے گا دو منٹ میں تو بتیس لڑکی ہیں تو ہم احتیاط کہہ دیتے ہیں کہ دو کی جگہ تین منٹ لگا لو ٹھیک ہے 3 मिनट में सूरज यहां से लेकर यहां तक पहुंचेगा कितने मिनट हो गए 3 मिनट में से डेढ़ मिनट इधर और डेढ़ मिनट इधर ऐसे इधर डेढ़ मिनट पहले और डेढ़ मिनट बाद में ये है मधरू वगत लेकिन हम लोग की आदत ये है ہم ڈیڑھ کو ڈیڑھ نہیں سمجھتے ڈیڑھ کسر ختم کر کے اس کو دوتیات دو منٹ کر دیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں دو منٹ پہلے دو منٹ بعد آئے احتیاطن کر دیے ہم نے کیونکہ کسر ہم رہتے نہیں ہے ڈیڑھ منٹ کا کون حساب کرے گا سیکنڈوں کا اس لیے پورا منٹ کر دی تو دو منٹ پہلے دو منٹ بعد میں یہ ہے اصل ممنوع وقت سمجھ میں آیا لیکن پھر ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہمیشہ جتنے بھی اوقات اثرات ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو کہتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو کہتے ہیں کہ تین منٹ کی احتیاط کیا کرو تین منٹ کی احتیاط کیا کرو تو ہم اس کے ساتھ تین منٹ اور جمع کر دیتے ادھر بھی کر دیتے تین منٹ تین منٹ پہلے احتیاط تین منٹ بعد میں احتیاط تو کل کتنے ہو گئے دس منٹ پانچ منٹ ادھر پانچ منٹ تو یہ ہے دس منٹ کا وقت جو ہے یہ ممنوع وقت ہے لیکن احتیاط در احتیاط در احتیاط ٹھیک ہے دو تین احتیاط کر کے ہے اتنا پھر حقیقت اتنا نہیں حقیقت میں تو نے کہا اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھو فنی لحاظ سے تو ایک لمع اس کو ہم نے سورج کی ٹکیا تک محدود بڑھا دیا روز کی چکیا کے اندر بتیس لکی کے جو ہے کہ دو منٹ اور کچھ سیکنڈ بنتے تھے ہم نے اس کو تین منٹ کر دیا وہ بھی احتیاطن کیا پھر تین کا ڈیڑھ منٹ ادھر ڈیڑھ منٹ ادھر بنتا تھا تو ہم نے کیا اس کو بھی ختم کر کے دو دو منٹ کر دو وہ بھی احتیاطن کیا پھر ہم نے اس کے ساتھ اصل تو دو منٹ ادھر دو منٹ ادھر تھا اس کے ساتھ احتیاط تین منٹ بھی اور ڈال دی تو جو وہ کل سے بڑھ منٹ کے احتیاط بالکل <تصفح> وقت دو, دو منٹ تھا احتیاط اس کے ادھر تین منٹ ڈال دیں تو کر دیا ہم نے پانچ منٹ मिनट پانچ منٹ ادھر یہ پانچ منٹ اس طرح بنے ہیں حقیقت میں اگر کوئی آدمی کسی نے مجبوری کی وجہ سے یہ آج مثلاً بارہ بج کے انیس منٹ ہے نا وقت مثال کے طور پر کسی نے بارہ بج کے اکیس منٹ پر انیس سو انیس سو زوال کا ہے نا تو بارہ بج کے اکیس منٹ پہ نماز پڑھ لی زور کی تو ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے ہونی چاہیے کیوں کہ جو وقت تھا وہ گزر گیا ہے یعنی مطلب وقت نہیں ہے کسی سبب سے اس کو دیکھنا ایسے نہیں کرنا لیکن ابھی پڑھ لیے تو کوئی بات نہیں ہو گئی ہے اس کی فی ابھی دوبارہ سے اس کو نمازنا پڑا ویسے اس ہم کہیں گے انیس کتنے ہو گئے چوبیس تو چوبیس منٹ کے بعد پڑھ لیا یہ آپ کو لیکن ابھی پڑھ لیے کوئی بات نہیں پڑھنے کو کوئی ہے سمجھ میں آگے یہ ہے اس کا استفا کے وقت کا ملسبہ تین اوقات اوقات ممنوع کہلاتے ہیں تین اوقات اوقات ممنوع کہلاتے ہیں ایک ان میں سے استفا کا وقت ہے دوسرا اینترو کا تیسرا این عروق کا मशहूर यही है एने तुलू एनेरू और इस्तेवा इस्तिवा का तो यह हो गया एने तुलू से मुराध वो वक्त नहीं है कि जिस वक्त सूरज तुरु हो रहा हूं बल्कि तुरु होने से लेकर पिछड़ा का वक्त जब तक होता है उस वक्त तक यह सारा वक्त ममनू है जब सूरज की कोला किनारा नजर आ जाए اس وقت سے لے کر وہ جب کیا ہو جائے ایک اشاریہ چار درجے اوپر آ جائے ایک اشاریہ چار درجے اوپر آ جائے اس وقت تک یہ سارا وقت تقریباً دس گیارہ منٹ ہو جائیں گے یہ دس گیارہ منٹ جو ہے نا یہ سارے کے سارے مکرو وقت ہو گئے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا مکرو وقت ہے اسی طرح ادھر جو ہم کہتے ہیں کہ مکروہ ممنوع وقت ہے یہ وہ وقت نہیں جس وقت غروب ہو رہا ہے بلکہ جس وقت اس فرارے شمس ہوا ہے اس فیصلے مکرو کا وقت کہتے ہیں نا, دو شریف تین درجے اوپر ہوتا ہے اس وقت اس شمس سے دیکھ کر سورج کے غروب ہونے تک جب تک مکمل غروب ہو جائے اس وقت تک کا یہ کام جو ہے نا یہ سارا ممنوع ہے اس وقت نماز فر آ, سوائے اصل یوم کے اس دن کی اثر کے علاوہ قضا نماز واجب نفل کچھ بھی نہیں پڑھی جا سکتی ایک یہ ممنو وقت ہو گیا ایک یہ ممنو وقت ہو گیا ایک یہ ممنوع تین اوقات ممنوع ہیں کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے دو مخرو اوقات ہوتے ہیں وہ اوقات مکرو یہ ہیں کہ صبح صادق جب ہو جائے اس کے بعد سے لے کر چو یافتاب تک یہ بکرو وقت ہے لیکن بکرو وقت کا مطلب کہ صرف نفر بکرو ہے خاب نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں اور فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں واجب بھی پڑھ سکتے ہیں قضا بھی پڑھ سکتے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے سج تلاوت بھی ہو سکتا ہے کوئی خارش نہیں دوسرا اثر کے فرائض پڑھنے کے بعد سے لے کر اور اس فرار تک اثر کے فرائض پڑھنے سے لے کر اس فرار تک کا وقت اس وقت بھی صرف نقل مکرو ہیں نقل کے علاوہ بچے چیزیں آپ پڑھ سکتے ہیں اس لیے ان کو کہتے ہیں مکرو کا دو اور ان کو کہتے مغروع اور پانچ یہ فرق کرنے کے لیے ممنوع اور مکرو کا فرق کرتے ہیں اس کے یہ یہ مکروق کی بس اس کی علمتیں لکھی ہوئی جو ہیں ممتا نے اس کی علمت یہ لکھی ہے کہ سارا وقت جو ہے اس میں صرف کرنا مقصود ہے کہ فجر کے جو فرائض ہیں اس کے اندر سارا وقت صرف کرنا انوب مقصود ہے اس کے اندر اس لیے وہ ایک حکمت ہے لیکن اصل تو وہ ہے کیا آپ صلی اللہ وسلم نے پڑھے نہیں کبھی اس لیے حکمت انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ والی اچھا جی یہ ہو گئے ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں ان یہ جو لکھیا اٹھارہ درجے 12 درجے 6 درجے اور 50 وکی کے وغیرہ لا ان کو کہتے ہیں زاویہ شمس کیا کہتے ہیں ہم لوگ زاویہ شمس ان کا نام ہے زاویہ شمس جب غروب آفتاب ہو گیا ادھر دیکھ جب غروب آفتاب ہو گیا تو حروب آفتاب کے بعد جب سورج نیچے جائے گا جس وقت غروب آفتاب ہوتا ہے اس وقت آسمان پر سوخی ہوتی ہے ہمرت ہوتی ہے ہمرت سوخی وہ سوخی جو ہے وہ رہتی ہے رہتی ہے رہتی ہے تھوڑا سا دیر بعد وہ سوخی غروب ہو جائے گی غروب ہو جائے گی تو مطلب یہ ہوگا کہ جو غلبہ ہے سرخی کا وہ ختم ہو جائے گا جو سفیدی ہے وہ غالب آ جائے گی اس سرخی کے اوپر تو وہ جب سرخی مغروب ہو جائے اور سفیدی غالب ہو جائے تو وہ وقت ہوتا ہے صاحبین رحم اللہ کے نزدیک مغرب کا وقت ختم ہو گیا اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا مغرب کا وقت ختم عشا کا وقت شروع صاحب کے نزدیک بھی امام شافی کے نزدیک اہم صلاسا کے نزدیک بھی اسی طرح امام شاہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی مغرب کا وقت ختم نہیں ہوا بلکہ جب یہ جو سفیدی ہے یہ بھی حروب ہو جائے گی تو پھر عشا کا وقت شروع ہوگا اور مغرب کا وقت ختم ہوگا اسی کو لوگ کہتے ہیں کہ شفق اہمر غروب ہو جائے تو صاحبین کے نزدیک عشا کا وقت شروع ہو اور شفق ابیز غروب ہو جائے تو امام صاحب رحم اللہ کے نزدیک کی شکاف شروع ہو گیا تو شفق احمر اور ابیز ایک اختلاف یہاں پر یہ ہے شفق احمر کا اور شفق ابیز کا وہ کس وقت غروب ہوتی وہ میں بتا بتاؤں گا ایک اختلاف یہاں پر ہے وہ اختلاف نہیں ہے وہ اتفاق ہے وہ कि जिस वक्त तुरानी रोशनी हो ऐसे आसमान पर वो सुबह काजिब है जिस वक्त अर्जन ऐसे फैल जाए रोशनी तुरानी कहो कि ऐसे ऊंची रोशनी हो उसका तूल ज्यादा हो और अर्ज कम हो तो वो समझो सुबह काजिब है और जिस वक्त अर्ज ज्यादा हो जाए और तूल कम हो जाए तो वो समझो सुबह सादिक تو جو کاظ ہے وہ رات کا حصہ کہلاتی ہے جو صادق ہے وہ دن کا حصہ ہوا ہے کہ وہ صبح صادق ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر خجر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ادھر یہ ہے اب ادھر تو اصل تو ہے اس کا تعلق علامت کے ساتھ ہے یہ جو علامت بتائی ہوئی ہے اسی علامت کے ساتھ تعلق ہے اگر چولانی روشنی ہے تو صبح کاظب ہے اگر ارزن روشنی پھیل گئی ہے تو صبح صادق ہے ایک اختلاف اس میں پہلے نہیں ہوتا تھا پھر بعد میں ہو گیا وہ ہمارے قابل ہی کا آپس میں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت صبح قاضم ہوتی ہے اس وقت سورج اس افق کے حقیقی سے کتنا نیچے ہوتا ہے یہ جس وقت صبح صادق ہوتی ہے اس وقت سورج یہاں افق کی حقیقی سے کتنا نیچے ہوتا ہے یہ اختلاف ہوا اکثر حضرات کا خیال یہی ہے کہ جس وقت سورج اس افرو کے حقیقی سے اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے تو اس وقت صبح صادق ہو جاتی ہے اور مفتی رشید احمد لدھیانوی رحم اللہ اور اس کے ساتھ کچھ حضرات اور بھی ہیں ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ جس وقت سورج اٹھارہ درجے نیچے ہوتا ہے اس وقت صبح کازب ہوتی ہے پھر شادی کب ہوتی ہے جس وقت اس اٹھارہ درجے سے اوپر آ جاتا ہے سورج مزید تین درجے اوپر یعنی پندرہ درجے اوپر آ جاتا ہے تو اس وقت صبح سادی ہوتی ہے. یہ اختلاف پہلے نہیں تھا یہ ستر کی دہائی میں اختلاف شروع ہوا ہے ٹھیک ہے اصل تعلق جو جب سے یہ درجات کا سسٹم شروع ہوا نہ کتنے درجے نیچے ہوگا ویسے تو لوگ پہلے تو یہ کچھ کرتے صبح دیکھا روشنی ہوگی نماز پڑھو بس جاؤ روشنی ہوگی یا روزہ ختم بس جاؤ لیکن پھر جب سے یہ حساب کتاب شروع ہو گئے تو اس وقت سے یہ اختلاف بھی شروع ہو گیا اور اس میں جو اختلاف ہندوستان سے یہاں آئے اور آ کر جب یہاں نقشے بنائے گئے پہلے پرانے جو نقشے تھے کراچی میں اصل کراچی میں اختلاف ہوا تھا یہ تو اس میں حضرت مفتی رشید احمدانوی رحم اللہ جو اس فن کے ماہر بھی تھے انہوں نے کچھ مشاہدات کیے اور حیر مفتی شفی صاحب رحم اللہ تعالی تعالیٰ حرمان علی سنوری صاحب رحم اللہ تعالی اور ہر مفتی ولی حسن صاحب رحم اللہ تعالی حضرت مفتی تفی عثمانی صاحب حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب اور وہ ساری علماء تھے اور مفتی عاشق علائی صاحب رحم اللہ تعالیٰ ان سب کو لے کر کچھ مشاہدات کیے تھے اور مشاہدات کے نتیجے میں ان حضرات نے اس بات پہ اتفاق کیا تھا کہ موجودہ نقشے غلط ہے نئے نقشے بنائے جائیں گے یہ اتفاق کیا اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے پروفیسر عبد الحتی صاحب تھے کراچی میں ہی انہوں نے کچھ مزید مشاہدات کرائے اور ان مشاہدات کی وجہ سے یوسف بنوری رحم اللہ تعالیٰ مفتی شفی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان حضرات نے پھر جو پہلے بات کی تھی اس پہ روزو کیا کہ نہیں پرانے نقشے ٹھیک ہیں یہ نئے نقشے بنانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نئے نقشے وہ پندرہ درجے کے مطابق طے ہوئے تھے کہ کے صادق ایک پندرہ درجے کے مطابق ہے اس کے مطابق نئے نقشے جاری کیے جائیں گے کچھ ہی عرصے کے بعد زیادہ اپنی نہیں گزرا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد ان حضرات نے پھر دوبارہ سے رجوع کر لیا مفتی شفیص رحم اللہ نے اور مفتی یسو بنوری رحم اللہ تعالیٰ نے رجوع کر لیا تو انہوں نے کہا کہ پرانے والے جو اٹھارہ میں بنے ہوئے یہی ٹھیک ہیں پھر حضرت مفتی رشید الجحانی رحم اللہ ان کا خیال یہی تھا کہ نہیں پندرہ والے ہونے چاہیے اور ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ اٹھارہ والے ہونے چاہیے آپس میں علمی گفتگو ان کی ہوتی رہی باتیں ہوتی رہی وہ ساری اصل فتح میں اس کی رودات لکھی ہوئی ہے لیکن اس اختلاف کو اٹھا کر عوام میں پھیل پھیلا پھیل دیا جائے پھر واپس میں عوام لڑنے لگ جائیں قدم وارت ہو جائے اس کو انہوں نے نہ مفتی رشید الجحانوی نے پسند کیا نہیں وہ حضرات اس بات کو پسند کرتے تھے اس لیے حضرت کا موقف یہی تھا ابھی دولار دو فو... ہزار دو میں انتقال ہوا ہے نا مفتی جانوی رحم اللہ کا تو ان کا موقف یہی تھا کہ آ... میری تحقیق تو یہی ہے کہ پندرہ درجے پہ صبح شادی کوتی ہے لیکن اگر کسی جگہ آ... میرا نقشہ کسی نے لگا حضرت دو نقشہ چھپواتے تھے وہ فقط اپنے تعلق تاہم لگا... لگاتے تھے اور اصر فتح میں وہی چھپا ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں اس کو بھیجتے نہیں تھے کہ جیسے یہاں پہ نقشے کی تشہیر کی جاتی ہے ایسے تشہیر نہیں کرتے تھے کہ اگر کوئی کسی کے پاس نقشہ میرا ہو اور مسجد میں لڑائی کا خدشہ ہو یا کچھ لوگ ایسے ہوں جو کہیں کہیں 18 والی صبح صادق ہے تو پھر میرا نقشہ وہاں سے ہٹا دیا جائے میری طرف سے قطان لگانے کی اجازت نہیں آخر تک یہی رائے جواہر جو جو مشید کے نام سے ایک چھپے ہوئی ہے اس کے اندر یہ موجود بھی ہے نے فرمایا کہ جہاں اختلاف کا خدشہ ہو تو میرا نقشہ وہاں سے اتارتی ہے جائے اگر, اگر چاہتے تو ان دنوں میں حضرت کی زندگی میں ہی ضرور بہت پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا پوری دنیا سے مراد یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی اگر چاہتے تو اپنے نقشے کو وہاں ایک متوقع شائع کر دیتے پوری دنیا میں پھیل جاتا اور پھر اختلاف ہوتا ہے یا اتفاق ہوتا وہ جو بھی ہوتا اتنا پھیلانا جب آدمی چاہتا ہے چلا سکتے تھے لیکن ایسے نہیں کیا بلکہ جہاں کہیں سے خبر آتی تھی عدل اس کو منع کرتے تھے نہیں ایسا نہیں کرو اور ہوا بھی اسی طرح جب تک عدل زندہ تھے تو عدل کے کسی شاگرد کو بھی یا کسی مرید کو بھی یا کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ باقاعدہ اس بات کو لے کر عوام میں جائے عدل کے انتقال ہوا ہے اور ادھر سے لوگوں نے اپس میں لڑائی شروع کر دی وہ لڑائیاں لگا نے شروع نہیں کی وہ لڑائیاں بعض انجینئر حضرات نے شروع کی ہیں ادھر سے حضرت کے متعلق میں سے تھے انجینئر نفیس صاحب ابھی بھی زندہ ہیں اور انجینئر بشیر بلوی صاحب یہ عضرت کے موقف کے مطابق تھے اور ادھر سے پروفیسر عبد اللطیف صاحب اور انجینئر شبی کل صاحب یہ اٹھارہ درجے کے موافق تھے ان کی پھر آپس میں باتیں شروع ہونی چاہیے آپس میں باتیں ہوئیں پھر نیٹ پہ شروع ہو گیا پھر عوام ناس کے اندر چلا گیا پھر بیانات ہونے لگ گئے پھر تبلیغ میں جرسے ہونے لگ گئے اس کی وجہ سے یہ سارا ماحول مقدر ہو گیا کہ کتنا یہ انجینئروں کا کرایہ ہوا ہے یہ علما کا نہیں ہے نئی علما کشان کے موافق ہے کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اور عوام کے اندر یہ پھیلاتے رہے ہیں. اس کام سے بچنا چاہیے ہمیشہ ایک علمی اختلاف ہے اس کو آپ علمی اختلاف کی حد تک رکھیں اور جس کا جیت پندرہ کے مطابق چلے جس کے جی چاہتا رہا ہے اٹھارہ کے مطابق چلے لیکن آپس میں لڑائی جھگڑے کرنے سے وہ امت میں اختلاف سے بہرحال بچنا چاہیے تو یہ دو کوئی ہوگی آپ کی مرضی آپ اس کو صبح صادق کہہ دیں اس کو صبح کاظم کہہ دیں تو اس کو بھی کاظم کہہ دیں مرضی ہے اس کے لیے آدمی ہر اپنی مزہ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تو بہرحال یہ تین ہمارے پاس یہاں پر یہ 18 درجے کا ہم جو وقت نکالیں گے تو ہم کہیں گے کہ 18 درجے کا وقت ہے ہم یہ نہیں کہیں گے صبح صادق کے صبح قاضی کا گیم ممکن ہے کہ بعض رات یہاں 18 درجے کو صبح قاضب کہتے ہوں اور بعض جو ہے اس کو صبح صادق صادق کہتے ہوں تو کسی کو تکلیف نہ ہو اس لیے میں جو لفظ استعمال کروں گا وہ یہ کروں گا کہ 18 درجے کا وقت ٹھیک ہے پھر وہ آپ کی مرضی ہے شادی سمجھیں کاظب سمجھیں ایک یہاں نکلے گا 18 درجے کا ہے ہمارا دوسرا اسٹاف ہو جائے گا پندرہ درجے کا یہ 12 درجے کا ادھر کچھ نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شری حکم متعلق نہیں یہ چھ درجے کے ساتھ کوئی شری حکم متعلق نہیں یہ دونوں فنی لحاظ سے تو اس کو سول اور میٹیکل سیول کہتے ہیں لیکن شری لحاظ سے ان کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں یہ پچاس وقت کے والا اسٹاف جو ہے یہ صحیح ہے اس لیے یہاں پر ہو جائے گا ان دونوں کے میں درمیان سے مٹا دیتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی حکم متعلق نہیں ہے یہاں <تصفح> ایک اسٹاف بنا دیتا ہوں اٹھارہ کا اور ایک اسٹاف بنا دیتا ہوں پندرہ کا تاکہ پندرہ والے حضرات کی بھی دل جی ہو ٹھیک ہے جی اور ایک اسٹاف یہ بنا دیا میں نے پچاس ادھر جب ہم آئیں گے ادھر جو چھ درجے والا اسٹاف ہے یہ اس کے ساتھ کوئی شریک حکم متعلق نہیں لہٰذا اس کو ہم مٹا دیں سول ٹوائلٹ اس کے ساتھ کوئی شریح حکم متعلق نہیں اب ایک اختلاف تو میں نے کیا وہ تھا شف کے احمر اور شفہ کے ابیز والا ٹھیک ہے دوسرا اختلاف اس میں یہی والا اختلاف ادھر بھی چل جائے گا جو ہمارے مقابلے میں یہاں ہوا تھا وہی اختلاف ادھر بھی آ جائے گا جب ادھر وہ اختلاف آئے گا تو پھر جو جمہور ہیں ان کے مطابق تو یہ ترتیب بن جائے گی کہ جس وقت سورج پندرہ گھنٹے نیچے ہوگا وقت شفق کے احمر غروب ہو جائے گی ٹھیک ہے جی اجمور کی بات ہے جس وقت سورج اٹھارہ درجے نیچے ہوگا اس وقت شفق کے ابیس غروب ہو جائے گی گویا کے صاحب کے مطابق پندرہ درجے اجمور اور صاحب سے کہہ دیں تو پندرہ درجے پر شفق احمر غروب ہو جائے گی اور صاحبن اور رحمہ سلاسا کا وقت مغرب ختم عشاء شروع اور اٹھارہ درجے پہ شفق ابیز غروب ہو جائے گی اور امام صاحب رحم اللہ کے مذہب کے مطابق شفق ابیز غروب ہو گئی تو عشا کا وقت شروع ہو گیا مغرب کا ختم صحیح ہے جی؟ اور اگر ہم اس اختلاف کو درمیان لے آئے تو مفتی رشید احمد بدھیانوی رحم اللہ کے نزدیک یہ جو بارہ درجے جب اسے ہو جائے گا تو یہ شفق احمر کے غروب کا وقت ہے پندرہ ہو جائے گا تو یہ شفقی ابیس کے غروپ کا وقت ہے اس وقت گیا کے شفق احمر غروب ہو گئی اور مغرب ختم عشاء شروع اور اس وقت شفق ابیس غروب ہو گئی امام صاحب کی مدد کے مطابق مغرب ختم عشاء شروع سمجھ میں آئی راج کمار تھوڑی سی لیکن دو اختلافوں کو الگ الگ کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا کہ شفق احمد اور ابی ایس وہ تو مشہور اختلاف ہے کتاب و میں موجود ہے دوسرا اختلاف موجودہ ہے تو موجودہ اختلاف میں اگر آپ جمہور کا مسئلہ لیں گے تو یہ دو اسٹار ٹھیک ہے اگر آپ حضرت رحم اللہ کے مذہب دیں گے تو پھر یہ دو اسلام صحیح ہے پھر یہ دو اسلام ہے اس کو پھر کیا کہتے ہیں وہ حضرت رحماتے ہیں کہ یہ جو شفق کے ابیز یہ مستطیل ہے یہ شفق ابیز مستطیل ہے ٹھیک ہے وہ کیونکہ یہ اٹھارہ لاکھ کے ادھر اور یہ اس کو صبح کاظب کہتے ہیں اس کو شبر کے اویز مستطیل کہتے ہیں صبح تعداد کی روشنی بھی مستطیل ہوتی ہے اور یہ بھی مستطیل ہوتی ہے وہ پھر اس کو یہ روشنی بنا جاتے ہیں بلکہ اللہ ضرور کے ہوتی ہے کہ یہ اویز ہے بس اویز ہے مستطیل مستطیل کا فرق وہ لوگ نہیں کرتے ہیں. تو ادھر یہ تین اسٹاپ جائے آپ کے مزے بارہ والا نکالیں پندرہ والا نکالیں اٹھارہ والا نکالیں یہ جو پندرہ والا وقت ہے نا ہمارے پاس نقشے بنے ہوتے ہیں عموماً وہ اٹھارہ کے عشا کا وقت یہ اٹھارہ بھی بنا ہوتا ہے پورے پاکستان میں نقشے عشاء کے وقت جو ہے نا اٹھارہ کا بنا ہوتا ہے لیکن یہ پندرہ کا وقت یہ وقت کیونکہ صاحب کا کال بھی مفتا بھی ہے صاحب کا کال مفت بھی ہے پیسے نہیں کہ مختہ بھی نہیں ہے صاحب کا کال بھی پندرہ درجے والا یہ مفت بھی ہے تو لہٰذا اگر کہیں کسی علاقے میں عشاء کی نماز گرمی کے زمانے میں بہت دیر سے ہوتی ہو اور ادھر سے فجر کی نماز بہت جلدی ہوتی ہو کچھ رت میں اسی طرح ہوتا ہے کہ ادھر صبح فجر کی نماز جو ہے نا وہ ڈھائی بجے ہو رہی ہے اور عشاء کی نماز جو ہے نا ساڑھے نو بجے شروع ہو رہی ہے تو درمیان میں ترا بھی پڑے گا تو پھر سونے ہی نہیں پائے گا کہ میں صبح میں دوبارہ سے سہیلی کے لیے اٹھنا پڑے گا تو ان حضرات کو گنجائش دینی چاہیے مفتی حضرات کے لیے میں کہہ رہا ہوں ان حضرات کو گنجائش دینی چاہیے کہ آپ پندرہ درجے کے مطابق عشا کی نماز پڑھ لیا کروں یہ مفتہ بھی کون ہے اگر آپ دیکھیں گے شامیہ وغیرہ میں تو آپ کو یہ اس کو احمد لکھا اس کو اوسا لکھا مفتہ بھی دونوں ہیں ٹھیک ہے تو لہٰذا اس پندرہ کے مطابق اگر آپ نے عشاء پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ہے میری کتاب ٹھیک ہو جائے گی وہ اس لیے کہ یہ جمہور کے مطابق شب کے ہمر غروب ہو گئی اور حضرت رحم اللہ کے مطابق یہ شبوں کی ابھی از بھی ہو گئی تو لہذا کوئی مسئلہ نہیں اس وقت یہ اختلافی وقت ہوگا بارہ درجے کا اختلافی وقت ہوگا تو لہذا اس میں تو آپ فتوانہ دیں یہ فقط ہم اس کے مطابق او جو وہ علاقے ہیں جہاں بارہ درجے سے نیچے سورج جاتے ہی نہیں ایسے علاقے جہاں بارہ درجے سے نیچے نہیں جاتا یوروپی ممالک کے کچھ علاقے ہیں تو وہاں ہم لوگ اس کی بھی گنجائش لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو کوئی صورت ہی نہیں تو لہذا یہ شفق عمل ہی غروب ہوتی ہے اس کے بعد پھر ابھی غروب ہی نہیں ہوتی ادھر شفق عمل غروب ہوگی پھر دوبارہ شروع جائے گا ان کو کہتے ہیں کہ شفق عمل غروب ہوگی تو لہذا آپ عشانواز پڑھ سکتے ہیں وہ غیر معتدل علاقوں کے بارے میں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے جس کی ضرورت پڑتی ہے ہمارے پاکستان میں بھی ضرورت پڑتی ہے اگر آپ یہاں بھی تقریباً بہت دیر سے ہوتی ہوگی لیکن اوپر چلے جائیں گے کلستان ہے گلطر بلچستان ان علاقوں میں اگر چلے جائیں گے وہاں بہت بڑے مسائل ہیں وہاں عموماً لوگ جو ہے نا وہ عمل اسی پہ کرتے ہیں پندرہ درجے تو پندرہ درجے پر ہی عمل ہوتا ہے نقشے ادھارہ کے ہوتا بھی بنائے ہوتے ہیں تو عوام ناس کو اگر آپ نے نقشہ اٹھارہ کے مطابق بنا کے دیے ہوئے ہیں تو نماز اگر وہ پہلے پڑھ رہے ہیں ہم لگ تو وہ پتا کیا سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو لہرا ان کو یہ بات بھی پتا دینی چاہیے کہ یہ پندرہ درجے پر بھی نماز ہو جاتی ہے تاکہ وہ اللہ عجید وسیت صحیح نماز پڑھ سکے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے یا ویسے ہی نظر آتی ہے ملتا ہے کیوں نہیں ملتا وہاں پر بھی ملتا ہے جہاں یہ شفقوں کا ذکر جا جا ہے ادھر دونوں طرف کا ذکر اب تھوڑا سا دیکھیں گے آپ کو مل جائے گا بہت سارے حوالے ہیں اس کے جیسے جیسے ادھر ہے اسی طرح مشہور وہ عبارت ہے نا اس کی والرواری یہ سوال اسی کہتے ہیں کہ صبح سے صبح صادق اور شفق احمر اور ادر فکلتا ہے ہونے کی کی وجہ کیا ہے یہ سورج روشنی ہوتی جی جی سورج کی روشنی ہوتی ہے سورج نیچے دور سے آ رہا ہے اور اس کی لائٹ اونچی پڑتی ہے تو وہ اونچی طبی نظر آتی ہے پھر جب جب قریب آ جاتا ہے تو روشنی سے پھیل جاتی ہے اس لیے وہی وجہ تو توارے ارباؤ اسی کیوں کہتے ہیں صبح کا دیکھ صبح صادق شبح کے امبر اور پھر تریافتا الگارے وہ ارباؤ امبل جی ہیں شمس اور پھر شب احمد اور پھر شب صبح صادق کے انہیں ارجن روشنی اور پھر تولن روشنی روشن. یہ یہاں پر بھی اسی طرح اربا یہاں پر بھی ہے شم جی یہ ہو گیا اصل جو بات یہاں بتانی ہے وہ یہ کہ ان کو ہم کہتے ہیں زاویہ شمس اور یہ زاویہ شمس ایک فہرست میں آپ کو مل جائیں گے وہاں لکھے ہوئے تفہیم البلکیات میں ہیں کہ ہم جب ترو کا یا غروب کا وقت نکالیں گے اس وقت زالیہ شمس جو لیں گے وہ لیں گے منفی اٹھارہ درجے اب دیکھ لیں نظر یہ افق سے نیچے ہے نا اس نے اس لیے ہم کیا کہ منفی اٹھارہ صحیح ہے یہ اوپر ہے اس کو کہوں کا مثبت یہ کشا یہ ایک تو ترتیب یہ ہے دوسری ترتیب یہ ہے کہ یہ اٹھارہ درجے بنتا ہے اس افق سے صحیح لیکن اگر اور اس سے سمتر کتنا دور ہے نبے درجے تو نبے یہ جمع کرو اٹھارہ کے ساتھ کتنا بن جائے گا سوارٹ ایک سو آٹھ تو से راج سے یہ بن جائے گا ایک سو آٹھ اور بن جائے گا اٹھارہ تو بعض کو لیا آپ نے شمس لیں گے ایک سو آٹھ بعض میں لیں گے है تو اٹھارہ اور ایک سو آٹھ کوئی چیز نہیں ہے وہ ایک ہی چیز ہے ایک یہاں سے ناپ رہا ہے اور ایک یہاں سے ناپ رہا ہے ٹھیک ہے تو دو مرتبہ لکھا ہوا ہے ایک مرتبہ ون کی ان میں ایک لیت. کلے کے بارے میں اس کلے میں کیا ڈلے گا یہ جس نے کلیا بنایا ہے وہ شروع میں لکھتا ہے کہ اس میں یہ ڈالا کریں اس میں ایک سو آٹھ ڈالیں یا اٹھارہ ڈالے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس میں زادیا شمس وہ سنتراش سے لینا ہے یا لینا ہے وہ اس میں بتا دیتا پہلے سے تو ترور حروق کا جب ہم زادیا نکالیں گے جب تروڑ کا نکالیں گے تو اس وقت ہم شخص لیں گے یا تو منفی صفر درجے پچاس لکی کے ٹھیک ہے یہ بل لیں گے نبے درجے پچاس لکی کے ٹھیک ہو گئے تر گروپ کے لیے تو ہم جو کل حل کریں گے اس میں یہ استعمال کریں گے نبے درجے پچاس لکی کے اگر آپ میں نبے گھنٹے پچاس بک کے لکھیں تو اور اس کو اشاریہ میں بدلیں دیکھیں کیا بنتا ہے بدلا کے دیکھیں ذرا کیلکولیٹر میں نبے لکھیں گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں پچاس لکھیں گھنٹے منٹ کا بٹن دبائیں پھر برابر کا بٹن دبا پھر دوبارہ گھنٹے منٹ کا بٹن دبا کے اشاریہ آٹھ یہ بھی نبے درجے پچاس تک ہی کے یا نبے شریعہ آٹھ تین میں بعد ایک ہے دونوں میں کوئی فرق نہیں تو ہم اگر تلوک آپ یا غروب آفتاب کا وقت نکالیں گے تو اس وقت ہم زاوی شمس کیا ڈالیں گے نوے شریا آٹھ تین کی یا جاگی شمس ڈالیں گے نبے درجے پچاس تک کی بعد ایک ہے کوئی فرق نہیں اس میں یہ والا رقم نکالنا ہوگا 18 درجے کا تو ہم زاوی شمس ڈالیں گے اس کے اندر 108 اگر 15 والا رقم نکالنا ہوگا تو ہم زاوی شمس ڈالیں گے 105 اگر 12 والا رقم نکالنا ہوگا تو ہم زاوی شمس ڈالیں گے 102 سمجھ میں آ رہی ایک سو پانچ کیوں بنا کہ ہم نبے درجے ساتھ جمع کرتے ہیں 15 वाला वक्त निकालेंगे तो 105 डालेंगे 18 वाला निकालेंगे एक सौ आठ डालेंगे और बारह वाला निकालेंगे तो 102 सौ हम हुत ये वहां से जब नक्शा बनाते हैं तो ये कह देते हैं कि शहरी खाना तो इस अठारह दर्जे पर बंद कर दें और नमाज 15 दर्जे के बाद पढ़े شہری کھانا 18 پہ بند کر دیں نماز پندرہ درجے کے بعد پڑھیں تو اس لیے دو وقت وہاں دیتے ہیں ہم لوگ یہ بھی دیتے ہیں اور یہ بھی دیتے ہیں شہری خانہ ادھر بند کر دیں تو اس کا ہم وقت نام رہ دیتے ہیں انتہائی شہر ٹھیک ہے نہ اس کو ہم صبح کاظب کہتے ہیں نہ صادق کہتے ہیں تاکہ کسی کو مسئلہ نہ ہو اور اس کو ہم کہہ دیتے ہیں ازان فجر وقت فجر وقت فجر کریں گے پھر مسئلہ بتائیے ازان فجر دیں گے ٹھیک ہے تو پندرہ والے کو ہم لکھ دیتے ہیں ازان فجر اور اس کو کہتے ہیں انتہائی شہر یہ دو وقت ہم نقشے گا سے جاری جو ہوتے ہیں جامع رشید سے اس میں یہ انداز بناتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اس لیے وہاں آپ کو اسی طرح ملے گا اس ترتیس تفیم الفرکیات میں انتہائی شہر کے لیے ایک سو آٹھ ہزار فجر کے لیے ایک سو پانچ ترو اور یوروپ کے لیے نبے شری آٹھ کنگ تین یہ اس طرح اسٹاف آپ کو ملیں گے اسراک کے لیے یہ اسراک کا وقت ہے نا اس کا وقت اگر نکالنا ہوگا تو آپ کو ڈالنا ہوگا یہاں سے یہاں تک نبے نا تو نبے سے ایک شریع چار منفی کریں کیا بن جاتا ہے اٹھاسی شریعت چھ ٹھیک ہے اور اس وائے شمس نکالنا ہو یعنی اثر مکرو کا نکالنا ہو تو نبے سے دو شریعے تین منفی کریں کیا بن جائے گا ستاسی شریعت سات صحیح ہو گیا جی تو اگر ہمیں اس پھرال شمس نکالنا ہوگا تو ستاسی شریف اور اگر نے یہ نکالنا ہو اشراک کا تو اٹھاسی شریف چھ زاویہ شمس یہ ڈالیں گے اگر ہم نے اصل اول نکالنی ہے یا اصل ثانی نکالنی ہے تو پھر زاویہ شمس کیا ڈالیں گے اصر اول یا اصل ثانی نکالنی ہے تو زاویہ شمس کیا ڈالیں گے تھوڑا سا زور لگانا پڑے گا کیونکہ زاوی شخص کا مطلب تو ہے کہ سورج ہمارے سمتراش سے کتنا نیچے ہوگا سورج ستراج سے کتنا نیچے ہوگا تو اس لیے اول کا مطلب ہوتا ہے کہ سورج سمتراس سے اتنا نیچے چلا جائے کہ ہمارا جو سایہ ہے یہ سایہ اصلی سے کے علاوہ ہو جائے ایک مشن ٹھیک ہے سایہ اصلی الگ ہو اس کے سوا ایک مشن مزید سایہ بڑھ جائے اور سایہ... مشر سانی کا مطلب ہوتا ہے کہ سایہ اصلی کے سوا ایک دو مشن بڑھ جائے ٹھیک ہے اس کے اوپر دو مشن مزید بڑھ جائے اور سایہ اصلی روزانہ بدلتا رہتا ہے ایک مشن دو مشن تو ایک ہی اتنا رہتا ہے لیکن سایہ اصلی بدلتا رہتا ہے وہ سایہ اصلی جمع ایک مثل وہ کیا کرے گا یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ روزانہ کا الگ ہوگا تو لہٰذا جب روزانہ کا الگ ہوگا تو ہم ان کی طرح اس کا کوئی زاویہ ایک متعین نہیں کر سکتے اس کا بھی زاویہ ایک متعین نہیں کر سکتے یہ روزانہ زاویہ نکالنا ہوگا اور پھر اس کو زاویہ شمس کی جگہ میں ڈالنا ہوگا وہ نکالیں گے کیسے نکالنے کا طریقہ بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے نکالنے کا طریقہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بس صرف آپ کے پاس کیلکولیٹر ہونا چاہیے اور کیلکولیٹر میں آپ آج کا میلیشمس محفوظ کر لیں ڈی طریقہ بتایا جائے ڈی میں کیسے میلیشمس محفوظ میرے شمس بی میں محفوظ کریں آج کا بی میں ارجن کر محفوظ ہو گیا جس سے نہ ہوا ہو تو وہ ساتھ والے سے ضرور کرائیں اب دیکھ لینا آپ اپنے کیلکولیٹر میں یہ عبارت یوں لکھیں گے ٹین انورس انورس سمجھتے ہیں کیسے ہوگا شفٹ ٹین ٹھیک ہے بریکٹ دبا دیں ایک جمع ٹین بریکٹ شروع بی منفی ڈی بریکٹ بند दूसरा ब्रेकिट बाद टेन इनवर्स ब्रेकिट शुरू एक जमा टेन बी मंफी डी ब्रेकिट दो मतलब बाद اشاریہفت سات سفت تین اور کو بھی آپ کی محفت کرتا ہے سڑسٹھ اشاریہ سات سفت تین سب کو یہی آئے تو پھر ٹھیک ہے اگر آگے پیچھے پھر مسئلہ ہوگا شاریہ سات سفر تین دیکھیں گے کیسے آپ دیکھیں گے دبا کر وہی والا آج دبا لے شفٹ ہوا ویسے آر سی ایس دبا کے وہی والا بٹر دبا آ رہے ہیں نکل گیا چھیاسٹھ نکلا آپ کا تو نہیں نکلنا چاہیے ادھر نکال رہے ہیں آپ دیکھ لیں آپ کے ڈی میں کیا کی محفوظ ہے اور ڈی میں کیا محفوظ ہے اس کو چیک کریں گے آپ میں کیا نکلے گی سڑسٹھ جی آج جی کوئی نکلا کچھ اکثر نے نکال لیا لے لکثر جمہوریت ہے پاکستان اگر اکثر نے نکال لیے تو صحیح ہے یہ جو زاویہ نکلا ہے ذرا دیکھ لیں اس کو یہ آپ نے لکھا ہے ٹین انس بریکٹ شروع ایک جمع ٹین پھر بریکٹ شروع بی مرفی ڈی پھر دو مرتبہ برابر کا بٹن دبایا سرسر شریعے سات صفر تین نکلا یہ آج اصل کا ہے جیسے ایشا یہ امتحاس ہے کا یہ والا اور فجر کا یہ والا اور ترور غروب کا یہ والا اور اصل افل کا یہ والا آج کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے تینوں مستقل ہیں لیکن یہ صرف آج کے لیے کل کو بدل جائے گا اصل ثانی کا بھی نکال سکتے ہو اس کے اندر فقط اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی یہ جو ایک ہے ایک کی جگہ آپ دو کر دیں بس ایک کی جگہ دو کر دینا باقی کچھ بھی نہیں باقی اسی کو اسی طرح لکھیں اور برابر کا بٹن دبا دیں اب تو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ نکالو تہتر اشاریہ سات آٹھ پانچ تہتر سات آٹھ سات آٹھ <سلام> <سلام> سات آٹھ پانچ لکھ دیتا ہوں یہی یہ سب کا نکل رہا ہے تقریبا تہتر اشاریا سات آٹھ پانچ یہ آج اصرے ثانی کا زاویہ ہوں تہتر سات آٹھ پانچ اس سب کو ہم زاوی شمس کہتے ہیں زاویہ شمس اس کو یہ تو اوقات ہیں ٹھیک ہو گیا یہ چارٹ ایک سو بن جائے گا اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی بھی نماز کا وقت نکال سکتے ہیں آرام سے کسی بھی نماز کا وقت آرام سے نکال سکتے ہیں hmm. مثلا ہم نے زور لگایا ہے اس کے اوپر اصل افل کے اوپر hmm. یا اصر ثانی کے اوپر تو آج اصل ثانی کا وقت ہم نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آج اثر کا وقت کب ہوگا کتنے بجے ہوگا یہ تو بغل ہم نے زامیہ نکالا ہے ابھی اب کتنے بجے ہوگا وہ ہم نے وقت ابھی نکالنا ہے ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے نکالیں گے تیاری تو ہے سب کی لمبا ایک سانس لے لیں تاکہ آسانی ہو جائے اب ابھی سانس لینے کا وقت ہے وقت پاک انشاءاللہ اللہ آدھے گھنٹے سے پہلے ہم نکال لیں گے اس کو اس کے لیے جو ہمیں معلومات چاہیے کیونکہ معلومات ہوں گی تو کسی مجرم تک پہنچیں گے نا اس کے لیے معلومات چاہیے ان میں سے ایک معلومات تو یہی چاہیے تھی ہمیں زاویہ شمس اثر کا وقت نکالتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو زاویہ شمس جو ہے ابھی ہم لے گے تہتر اشاریہ سات آٹھ مارچ ابھی یہ لینا ہے ہم ٹھیک ہے اس کو ہم محفوظ کر دیں گے کس میں محفوظ کریں گے جی اصر سانی کا اصر سانی کا زاویہ شمس لیا ہے نا ہم نے اصر ثانی کا وقت نکالنا چاہتے ہیں ہم اس کے لیے زاوی شمس بھی اصر ثانی کا لینا ہوگا تو لہذا آپ اس کو محفوظ کریں میں جیسے بی میں ارد برد محفوظ کیا ہوا ہے ڈی میں شمس محفوظ کیا ہوا ہے اے میں اس کو محفوظ کر رہا ہے تہتر اشاریا سات آٹھ پانچ اس کو کر لیا اے میں محفوظ بی میں آپ کے پاس ارض الد پہلے سے محفوظ ہے اللہ کے فضل سے ڈی میں آپ کے پاس میلے شمس پہلے سے محفوظ ہے ٹھیک ہے ہمیں بی کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور وہ محفوظ ہے کس میں چونتیس اشاریہ ایک ایک یہ بی محفوظ ہے پہلے سے میلے شمس آج کیا ہے منفی یہ محفوظ ہے ڈی میں ایک چیز اور ہمیں چاہیے جو آپ لوہدران حضرات میں پہلے بھی نکالی ہوئی ہے اور انشاءاللہ شاء بولی نہیں ہوگی یقیناً نہیں بولی ہوگی ماشاء اللہ وہ ہے ایٹین لوکل ٹائم آف موم مقامی وقت میں سر میاری وقت نسن سے مقامی وقت نصن بنایا جاتا تھا کل بنایا نا میاری سے مقامی بنایا تھا وہ آج کا بنائے نا آج کا کیا بنتا ہے میاری وقت نسند اس کے اندر موجود ہے اس سے آپ نے مقامی وقت نصن بنانا ہے وہ بنا کے دکھائیں کتنا بنتا ہے آج گنٹمنٹ نہیں بنائے بس اس کو اسی طرح رہنے دیں آج کا ال ٹی این کیا بنا بارہ آشاریہ تین دو چار تین دو چار اس کو آپ محفوظ کر لیں ایکس میں ایکس بھی ہے آپ کے پاس ایکس میں محفوظ کریں اس کو بارہ آشاریہ تین دو چار چوبیس اس کو محفوظ کرنے ایک ایکس نیچے ہوگا ایکس وائی تو اس میں سے میں محفوظ کر कैलकुलेटर का कमाल आप अपने कैलकुलेटर में यह चीज लिखेंगे कॉस इनवर्स डबल ब्रेकेट कॉस के मंथी sin d sin d bracket 1 to sin bracket show cos d cos d bracket 1 bracket 1 to sin ta جی وہ کچھ ہے कॉस इनवर्स है इसको ख्याल रखना चाहिए कि इस कुछ तक कॉस इनवर्स है फिर दो मतलब ब्रेकेट है कॉस ए माइनस साइन बी साइन डी एक मतब ब्रेकेट बंद फिर तकसीम कॉस बी कॉस डी फिर दो मतलब ब्रेकेट बंद फिर तकसीम पंद्रह کچھ نکل رہا ہے وہ تین اشاریہ چار تین دو یہ ہے اس کو ہم وہ کہتے ہیں ساتھی زاویہ کیا کہتے ہیں اس کو ساتھی زاویہ تین اشاریہ کیا نکلا چار تین دو اس کو آپ محفوظ کریں اسی طرح یہ لکھا ہوا نا इसी तरह आप शिफ्ट आर सी एन वाई शिफ्ट आर वाई ऐसे करेंगे शिफ्ट आर वाई ई चलेगा चेक कर ले में आपके अभी चेक करने ले आप वाकई आपके पास 3.4.3.2 है या कुछ और तो नहीं है जी बस अभी काम खत्म हो, हो गया गोया के ये जो निकला है 3.4.3.2 अशारिया चार, चार निकला है اس کا مطلب کیا ہے یہ پہلے سمجھ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا قطع نسند ہے یہ جو قطع نسند ہے کی اس قطع نسبند سے سورج نے کلاس کیا اور ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا, گیا. زوال افطاب ہو گیا اس کے بعد نیچے جاتا رہا جاتا رہا جاتا رہا تو جس وقت سایا دو مشر ہو گیا ہمارا سایا گڑتا رہا جس وقت سایا دو مشر ہو گیا اس وقت تک اس وقت تک نسبند ہار سے لے کر سورج کو تین اشاریاں چار گھنٹے لگیں گے کتنے گھنٹے لگیں گے تین گھنٹے نہیں نحار کے سایا ہمارا دو مسل بنے گا یہ سمجھ میں آئے گا آپ ساتھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نشپن ہار جب سورج نے کراس کیا ہے وہ کتنے بجے کراس کیا بارہ شری تین دو چار بجے ٹھیک ہے نا بارہ شری تین دو کراس کیا اس کے بعد سے لے کر تین اشاریہ کچھ گھنٹے لگیں گے ساڑھے تین گھنٹے تو ہمارا سایہ دو گا یہ وہ وقت کیا ہوگا بہت آسان ہے کہ ہمارا جو نسبت آٹھ کا وقت ہے جو نسل مقامی کا وقت ہے اس کے اندر تین ایشوری چار دو گھٹے جمع کریں وہ وقت آ جائے گا تو اب ہم نے محسوس کیا ہوا نسبت آٹھ ایکس میں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے یہ سات جمع کیا وائی میں تو ایکس جمع وائی کر دیں تو بہت بہت وہ وقت نکلا ہے کر کے دیکھیں ذرا ایکس جگہ وائٹ پندرہ اشانیہ سات پانچ گھنٹے منٹ بنائے اس کے پندرہ بج کر منٹ پچیس تیئیس سیکنڈ پچیس चलो पच्चीस तेईस बाद देखिए पंद्रह कब कोई हैं 3 बजे कर 45 मिनट 25 सेकेंड पर असले शादी का होते ऐसे ही कितना आज अभी आएगा आएगा इतने बज़े इतने बजे اتنے بجے इतने اتنے بجے چاش اتنے بجے زوار اتنے بجے ظہار اتنے بجے چھیالیس منٹ بڑھ گیا اس نے تین بج کے چھیالیس منٹ تو اس نے بڑھا دیا ہوگا اس کو پچیس منٹ کو چند سیکنڈ تک ہر گیا نا اگلی انتیس تیس سیکنڈ ہوں تو اگلے منٹ بڑھ جائے گا تیس سے کام ہے تو یہ صحیح وقت یہی یہ ہے صحیح یہی یہ ہے کس یہ کے اوپر اعتماد ہے اس کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے سمجھ میں آئیے لیکن آئیے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کام کیا ہے نا تو اوپر ہمارے اوپر ہمارا الوجیل وسیع اعتماد اس کے اوپر <laughs> یہ آج کا اثر ثانی کا وقت ساتھی نہیں نکالا تو اپنے ہاتھ سے نکالے ضرور جب تک اپنے ہاتھ سے نہیں نکالے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہے وقت ضائع ہو جائے گا اگر میں اصل افضل کا نکالنا چاہوں گا تو کوئی زیادہ تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی صرف زاگی میں بدلی ہو تبدیلی ہو یہ محسوس کیا ہم نے یہ محسوس کیا ہے تو ابھی یہ محسوس کر لیں گے خود خود وائی بدل جائے گا تو جمع وائی کریں گے تو وہی اصل ابر کا مکال کر کے دیکھے ذرا جنہوں نے اصر ثانی کا نہیں نکالا وہ اصل ثانی کا نکالے اور جنہوں نے سانی کا نکال لیا ہے وہ اصل ابر کا نکال کے اصل میں یہ کہتا ہے کہ صرف آپ جو زاویہ ہے نا زوی شخص جو اے وہ بدول دیں گے اے میں پہلے یہ محفوظ ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اب اس کی جگہ آپ یہ کر لیں سر سر سڑک سے بڑھتی اس کنڈی کو اسی طرح کونے کو حل کریں لکھ کر جو جواب آئے گا کچھ اور آ گا اس جواب کو جو جواب جوابے اس کو وائی میں کر لیں گے اور ایک جگہ باہر کر لیں گے بس نکل نکلے گا کر کے دیکھیں ذرا کر کے دیکھیں تھوڑا سا زور لگائیں انشاءاللہ شاء آ جائے گا جس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی کوئی مسئلہ درپیش ہے کوئی جواب صحیح نہیں آیا ہے کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے پوچھے ضرور